دوسری مثال دھی در سفر بندہ آگ تاکہ درندہ تو بچا دشمنوں تچا روشنی ہوتی اندر چٹ سکون رل بنتا پھر کوئی ایسا چونکایا کوئی ایسی آندی دکان آیا کہ ساری بج گئی شاید دوسری yes. مسال تو اسلام مسلمانہ کت مسلمانہ کے طاقتور مسلمان حکومت ڈر کے جی وہ آگ جلاتا ہے ایمان کی آگ جلا لینا یعنی کیا مطلب ایمان تو نہیں ہوتا اسلام کی آگ جلا لینا یعنی ظاہری آکان شریعت ظاہران اسلام من لگتا تاک میںسلمانا تو بچ جاؤں مت میرا قتل کر دوں مت میرا مال کھو لو مال اپنی جان بچا کی کر لینا مسلمان بن اور دنیا کے اپنی بال کے وقت گزار لیا سکتی بچانے لیکن مرتا گیا اگ بجھ گئی ہمیشہ فس گیا جی وہ اگ بجی تر این رام رام کدھر جاؤں دو تمسیل صرف منافع پہ تیرہ آیات نے تیرہ آیات نے باڑا. کیونکہ اس منافق نشاننا ہی سی اس واسطے انتمام نال لکھا لکھا. ایک گل یہ کی جدو انہوں آخیا جا رہا ہے کر سارے کا من کوئی نا جنگ دا خطرات نے سکنے میں فوج پڑھنے لاز آ بالکل ایک نکنا چاہیے اور تسی ایسا کرنے کی پرو. اپنے مال پڑھو لیکن اگر کوئی نہیں پڑتا تو برا نہ آخو اگر شراب نے آپ لیکن اگر کوئی شراب پیڈ آخو آرام پان پیند پلیز پینا ہے تسی کفر نہیں کر دینا کرو لیکن کوفر کر رہا ہے ختم کرنا ضروری ہے یا تعلق حرام ہے دوستی رکھنا آرام سے اگر تم مسجد پانے ہو تو لیکن یہ نال چکلا شرما وغیرہ اس طرح رکھنے آپ نے کھانے سلام دس ہے مان وال دس یہ ملتی یاد والے بہت مل رہے ہیں قرآن پاک ر وا موٹے لفظ او بنے اور پھر کہ آخنا جب کسی ایمان والے سچے نے پلان پیو یہ مناخت چھوڑو مناخت لیتی آج دین نال دو خطرے کرو تچے مسلمان بنو جانے پرانے سب کا اس پہلے لوگ مسلمان سنو اس طرح سے شہور پاگل گئے یہ بھی یہ ایمان مان وال پاگل ہے ستی ناتا بے بکور بے شعور غیر مذہب پتا ہی کون جنا کی انسانیت کی سی کی نو آخنا, نو دنیا اللہ ہمیشہ زندگی وہ فکر دے وہ آدھے پاگل کہ کون ہے منافع کتوں کلما پڑھے گا تو بھائی مانا اس طرح کا تو طبقہ تلمی پڑھنے والے دسے گا باپ. پچھلے جاسمانوں پہلے نہیں سی پینڈو سن ڈنگر سن فلان سن سمجھا جی منافع تو والے یہ دیکھو گے سکول والا جیت بھی ٹکرے گا نا ان کی سادگی نیک کے پچھلے بزرگوں کے خلاف بولنا شروع کر دینا بال بہتال سنت پا کے پاک کے اندر جگہ اسلام دین ایمان کی دعوت دینا نا بندے نے اپنی فرما پرکاری اپنے احسان دکھانا میں بنایا میری نیمتا جاتا احسان جتنی فرما برداری داوت اور منی چھ بنایا کو بت بنا سکتا کسی نے بت جا ہاتھوں جوڑ دینا جنوں آپ جوڑنا ہے وہ خدا ہونا ہے خدا کیوں بنا ہو ادرت علیہ والے سلام خدا سمجھتے ہیں اما جی کبلا خدا کی کروالی نے خدا مجھے اللہ تعالیٰ خداس مل مت بچی ہے کہ حضرت عیسا علیہ سلام تو جمے نے تو جمع والا خدا کتنے ہو سکتا وہ تو خود جما کسے خدا کیوں چاہتا جل جما من ہوگا کیوں کہ خدا ایک بندہ اچھ جم ہے اج جا جم رہا اپنی ماں کا جا جمیا خدا کم خدا کا وجود ہونا چاہیے بنا چاہیے خدا ماں نو خدا چاہی دا پتر یہ جی <laughs> <laughs> ماں خدا پتر دا اے ماں دا خدا دا؟ ماں ٹھیک ہے جا کے روکنا پڑنا جب روک کے جو آخنا ہے حضرت آدم اسلام کا خدا اللہ تعالیٰ باہر سارے کا خدا وہ ایک عجیب گل ہے کہ جہاں جم رہا انہوں خدا کردا سب تو پہلے ہر ایک شہ نیا فنا کر رہا رہا اٹھا رہا برباد کر رہا برباد کر رہا موت زندگی رہا بچا ہر ایک اندر تبدیلی رہا, رہا، خدا رہا. دے خود بدل رہا خدا کے خود بدل رہا جہرا بدل رہا سمجھو تبدیل کر رہا ہے <تصور> شاید اپنے, اپنے تبدیل <t element> جی کوئی نہ توڑے تو ٹوٹ جا کی ہو سکتا ہاں جی وہ آن گے پیار ٹوٹا پیا یہ فوراً ہے وہ کن پگار چیتی ہونے توڑیا <tos> کسے توڑیا تو پھر خدائی جی ہر وقت ٹج رہی ہے نا یہ توڑا یہ اپنے آپ نہیں ٹوٹ رہی سائنسدان اپنے آپ ٹوٹ رہی میں پاگل اتلے کا پترا تنی دترے بنیا ای تیرو شور آیا میں اپنے آپ بن پیا ہوں کسی کو آخو جی بھائی میں بتیاں بچے بلب سارا کچھ بند کر کے کسے بٹن نہیں تھے بالکل بٹن تھے ہو گیا اپنے آپ پکھا چل گیا سارا کچھ بتیاں بھی چل گئی لگتا کسے مننا سائنسدان منے گا میں پہلے چل گیا اپنے آپ بٹن ڈگ پیا اپنا بتی پل گئی ہر موٹی جی مثال ہو سچی دسے جب شاید جی بتی چوری ہوتی ہوں بتی چوری جدو ہوتی ہے لکھ تک پتتے رہو بابا اپنے آپ میٹر تیز ہو گئے مٹھا ہو گیا مٹھا میٹل مٹھا ہو گیا سا کریے ہوں من سچی دس ہے آپ چل تگے لگ میٹر اپنے آپ مٹا پاگل کرو میں سامنے جیتے جوڑ کے رکھا اتے رہنا نے اپنا مٹھا ہو جانا ایک میٹر دی رفتار اگاں پچھا بغیر بندے چیڑن تو لانچیاں پتہ نہیں ہو سکتی یہ رفتار ہے کسی کی بند ہو رہی ہے کوئی بڑھا <سلام> ہو رہا ہے کوئی سہارا ہو رہا ہے کوئی سڑ رہا, کو رہا ہے کوئی کچھ کم ہو رہا ہے یہ بغیر پیچھوں پھیرن والے تو اپنے آپ سارا کچھ ہو ہے اس واسطے کافر نو لانا سم کا حکوف تو نہیں ہو اللہ تعالی خاصا جان کے فرمایا جانور تو بچ سارے اور جہنم دادا شاہ حقدار ہے سمجھ آ سکی تو میں آپ کے سائنسدانوں میں شاہ جی دنیا تیسری چالی ملک تیسرے نمبر آیا خطہ تیسرے آیا نام سم کرنا کے یار اسلام پاس دنیا دے تے ہوا. اقلی دلائل نال ہو صرف اپنے آپ کا اک لا ہونا سابت کر دین مین وٹ دین سرف انسان آنسان پنجور کی گل انسان سابت کرنے گفتگو نہیں ہونی صرف ایک گفتگو ہونی ہے کہ وہ ثابت کر لے اک لا لیں سابت کرا تو بےکل مینوخل بے سابت ثابت کر لو جترے <laughs> باندر میں کیا صرف باندر اک لا رہے ہیں باندر پیر نے ہوگو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا من کہلارا ہوگا گول دھوکھا کافر کرے چھٹا کو قرآن کی چیٹ مخالو قرآن پاک کر کے جانور تو بہتر نے کلالے بے شعور نے بے اصل نے کسی جگہ سے ایک تھان سے خوشا کرتے تھے کافرا کلارے قرآن تھان کافر شعور والے نے قرآن پالتے کوئی مائی دلال سابت کر جتھے آیا بے شہور نے بے, بے. بے شعور جانور میں سارا دن بندہ نو کنے وی دی پڑی ہے سب بندہ نقصان نفا سب کچھ ہو رہا جی وہ ٹوٹتی ہے گی ٹھیک شہری ٹوٹتی ہے جانور نے نہیں اگر حالت چلتا ہے گڈے بے سبان چائی جی اچھا ہوں بے قل لانور کٹی پیا بے زبان بےحکل جی اکل والے نے اکل والے پیار ہے پھر پیار ادھر کر نمبر ایک نمبر دو ہوں چار دن پٹھے کھوا کے خوراک یہ حق ہے کافر بھی سارے کھا دی تون آ جانور کو کہ نہیں کھا دی اچھا یہاں دا حق بنتا ہے کھادے تون سارا کچھ کرے جانور چار دن پٹھے کھوا کے یا رپیے بھر اللہ تعالی کا حق کیوں نہیں بنتا بندے جو بھی وقت مقرر کیا ہوا بھی آئی چل قبر بندے مارنے, وقت مارنے جی ہو سکے جہاد مارنے اللہ تعالیٰ جہاز نال ہی نا مارے اللہ تعالیٰ مارے یہ جانوروں جسے مرضی ماری جی جائیے حقیقی مالک کا حق نہیں بنتا جی مجازی نے یہاں کا چوک حق بن نہیں راج پال اصل حق کیوں ہوتا ہے اصل حق ہوتا ہے کسانا جو چاہیے سڈا تے حق نہیں بنتا کہ کس نال جو چاہیے کریے نہ وہ کی جانا ہے وہ ایسا سا مالک مجاق نہیں آگے کی ہوگی حق بنتا جو مرضی چاہیے بے کی جانور بندے ایسا حق پہنچا گلا کہ رب دا حق نہیں کہ شریعت کی سختی کرے دیکھو شریعت تو یہ آزاد ہوئے تو جانور پا بند کیوں؟ جانور د گیا رسے ہیں لتان چ رسے ہوں نے اچھا ہوں جانور جڑا ہے اندر رسا ہوگی پابندی جڑا بندہ ہے یہ آزاد ہوا کی قدرت ہے یہ فرماند یہ کرتا ہے کہ تینوں ایسا رسا اس طرح کا نہیں پانا جی جانور ایسا رسا ہونا جاسنا ہے ری اور رکھا کے تو مجبور ہے تو اختیار پیار جی رسا وہ پا لے گا پابندی پا قبول کرے گا اپنے پیار تو جنت جائے گا جی آزاد ہوگا جی وہ جانور اگر رسا چڑا لوگ آزاد ہوا تو پھر مارا بھی کھاوے گا ادھر جا بھی جائے گا مالک جڑا ہو سکتا وہ مار پٹتے چھلک لے پہ ان پتہ نہیں کی کچھ کر دے. یا اگلے وہ فٹے لا دیں گے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 مرضی جہاں ملازم بندہ ساڑھ سارا کچھ پابندی ہے جو ہے. انہیں اٹھنا پینا میں ستا ہوں بارہ بجے اٹھ کلاؤ میرے کسی کیا جس بندے کی اٹھ بجے نوکری کا ٹائم شروع ہوتا ہے ان ہر ویلے اٹھ بجے تو پہلے ہر سورت جاگنا پین اٹھنا پین تیاری کر پوری جی سار سار <laughs> <laughs> پابندی پوری حکومت سار سا سک جی ہوں جن پانچ دس ہزار دن ہے اسے ساہ سکائی فلا سر کام چ پابندی کی ہزار پابندیاں ایک بھی نہیں جس رات سان منی بنا کے زندگی دے کے زندگی دے تمام اسباب وسائل پیدا کر کے اگر رکھے نے وہ کی آخے جا تے آزاد رہو موجہ لوٹ نہ پابندی ہونی ہے کہ این بجے عبادت کر ای اے کر ایلان اے کر تیرے واسطے کھان پین پہن پین, اٹھن سارا بولن چالن یہ سب آزادی ہونی ملازم جس لئے افسر دے ساتھ ہوتا کہ نہیں ہوتا جان سے بنی ہوتی کریم نے کی کہ پیرا کیا ہونے اللہ تعالی نا نماز قائم کرو مطلب کہ نماز دے آداب پورے کرو پورے آداب نال نماز پڑھا ان آداب ہوں کی کریے برباد ہے سارے کو نماز اور سارے کول تو ای تک پڑیچی نماز پڑیچے کا نام نماز وہ پڑیچی نہیں متشمی یعنی نماز تو مراد وہی جی پوری ایک سلا نماز قائم کر سامنے ہوئے بندہ ہو سا نہیں خالک کی بارگاہ سامنے کھلوتے ہیں مراد ساڈے شاطان خیال نہیں جانے کیوں نہیں جانے اب جیسے باہر ہونے انہیں نماز دوں گی باہر جی بندہ اپنے آپ کی آدت پکائے گا نا نمازے ضرور اہی آدت آ رہی بلا حکمت جنوب آ جن اے تب آخر طبیب حکیم بیٹھے ہوں مریضوں دے علاج کرنے والے یہ زبان فلانا حکیم بیٹھا فلانا اسے بیٹھا حکیم بیٹھی یہ حکیم تاری زبان ہے زبان ہے اللہ تعالی, دے اللہ تعالی دے دے کی زبان اللہ سالا کے قرآن حکیم کنو آخیا اللہ تعالی کے قرآن پاک دے حکیم اس بندے آدرت جیڑا بندہ اللہ تعالی دیا مخلوق کائنات یہ چیزوں نو اللہ تعالی ایسا بنایا ہے کہ انہاں دی آپس پوری مناسب سے متابقت مف کر جد کائنات سمجھو گے نا تعینات دی عجیب خلقت اور ترکیب اور اسے تو آنو اللہ تعالی کا دونوں نلانا یہ سامنے مثال تو دی. دی. جانور تو تو سختی تو تو دا مسئلہ سمجھایا پابندی دا مسئلہ کہ دا مسئلہ دی پابندی دا مسئلہ کدے تو سمجھایا ہے کو او مخلوق آخر او مخلوق اللہ تعالی جو پیدا کین دی آپس مناسبت ہے ایس اللہ تعالی بارش کی مثال دیتی, دیتی انہیں منافق اسلام واسطے بارش کی مثال دیتی کڑکا بجلیاں یہ وہ سارا دیرا پھر آگ جلانا یہ کہ مثال یہ مسالا دے کے سجایا انہیں کی ہے یعنی منافق روحانی مسئلہ سمجھایا بھائی دین کے مسائل کو گینڈات کے مسلے نمجنا یہ جب جس بندے نو اس طرح دین سمجھ آ جائے نہ وہی روح بن ہے دین دیے روح نہیں نک... نکل سکتی جی نکلے گی تو بندہ پھر مر جائے گا اسی طرح مرن تو بغیر دی نکل سکتا جس بندے نو اس طرح دین سمجھ نہ نے کو بوجھ محسوس ہو یاد رکھنا جنوبی اس طرح آ جائے نا روح روح بن جائے ہاں تو سونے سختی جی سارے تو کریں گے صحیح محبت کتنے کام ہو سکتی سا کیوں یہ سندل ہوں نا سندل کی لکڑی یہ جن خرسائی خوشبو نہیں جاتی تو فکیر آدھے اللہ لا تو تختی دے گا سر رگ رگ ہر شہر تیری محبت رچ چکی ہے تو جنہ رگنے گا یہ محبت اور اٹھے گی حقیقت محبت نام سے جس اپنا سان خیال آنا نقسا نیچالی یار میرے کیوں آئی نہ جسے اپنا خیال بول جائے تو ہوں رہے پھر وہ آتا باوے آئے تو نہ آئے ساڑھے سب خوش حاقم دار بے دن حدا مقصود ہوا کرے سب دیاش پا کے جو آج وہ بھی کا مانو ایک جی پاکستان پاکستان کا فیضان میں کھی جی ہوا تو فائدان پہ الٹا پھر مار نام مراد کوئی فتوا ہے نہ کوئی حریف نہ مرضی انگریز کہہ دیر حملہ نہ جڑا کرے گا اس کی انہیں کہہ دتا ادھر حملہ ہو انڈیا والے پاس سر دے لشکر تبلا بھی اتر ہی چلے گی ساری جماعت کی ادھر ہی چلے گی کیوں ادھر چلے گی پیچھوں کہ آتی کھڑا بھی ادھر ہی مریا جی میں مند بنایا پاکستان اسے واسطے کہ سل مریا جی میرا نام لیا میری مرضی پوری اللہ میں کروں آتا ہے ملانتی مفتی آ سکا آئے یہ دس پیرا فتوا انگریز کے خلاف کیوں نہیں جانتا جو فتوا چلتا ہے ادھر ہی چلتا ہے ہم پوچھتے ہیں چرچنا مراد نواز دے دے نا لیا جی حق کرنا گل کرنا عیسائی کے حق کرنا ہے چرچ والوں کے حق کرنا اگریزوں کے حق کرنا اسلام مسلمان دق کرنا مفتی نوازا چرچ کی بیٹھا مسجد کتنے بیٹھا میکنو آلیا مسجد بیٹھا مسجد خدمت کدی کر کرنا ملومت ایک بار امت کا حکیم نبز ویک کیا حکیم بیماری دستا کتنے آئے جہاں امت دکیم ہوتا ہے نا امت پوری نوک چاہتا ہے اس امت نو آئے ملومت ہم پوچھتے ہیں شیخ شہیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر بھائی جی جنگ کتنے حرام ہے کیا مطلب کا دا کا اگریزا لڑنا آرام دلیا اگریزوں کا مسلمان لڑنا حرام او دینا بھی تو آرام کرنا اگریزاں اگریزاں لڑنا جائز تاں کر کے سدام سے حملہ کیا جائز گیا افغان سے حملہ کیا جے جی طالبان اٹھ کے اوپئے نے خود کش حملے ہوں کی ہو گیا ہو یہ ہو گیا ایسی عجیب گلتی ہے ایک بندے گھر حملہ کو آ کر بندے دے اور بچے نس پے جان چھڑا جان بچا کسی گارک سچی دسیا جی گھر جان کے مارن والا دہشت گرد بنے گا یا نسن والا گھر جا گھر نسی جاتا ہے نچیسا امریکہ برطانیہ پڑھنے عراق افغانستان یعنی سلکان حملہ کر کے قبضہ کون کر ہیں کدی یہ بھی ویسے جی کسے تھران کلمے پڑھنے والے انہوں دے ملکاں دے قبضہ کر لیا وہ ہوں گھر جی قوم کے برطانیہ اخبار دے اخبار yeah. اخبار چکلا کریڈیو ٹی وی یہ آدھے میڈیا سالوں ایک بار جی صاف ہی آزاد ہوتے آکو سوچنا بول برباد نہ ہو یہ درس تیری فوج انگریز تو آزاد ہے تیری فوج کو صافی کول پینسل ہے کتا ہونا اے مراد تے تے جی <laughs> اے اے خبرہ سنسر کیوں لگنے کو پہلو سنسر ہو میں اس طرح کر آج جی آدھے دبر دو سانس لے میں جی خبر میں لکھ دینا تیرا کام لوا د کسی لوا دا میں سمجھ لاگا سا تمے کر بھیا ایک خبر فوج کے خلاف لوا دے نمبر ایک میں لکھ دیا گا تینوں بھیا حکومت خفرت زلم دیا نے. ٹی وی جہرا ہے چلا حرام ہے جو بھی چلا رہے ہیں, رہے ہیں چلا پٹی چلتا مراد پاگل کا پتھرا یود نے پروٹوکال اپنے لکھا انہوں نے آخر سب کو وڈا جا ہتھیار سام بڑا بنگا وہ او میڈیا ہے اور او قبول. جی میں چاہیں گے بیلندر سچیاں خبر دیر وے حضرت صاحب کی بلا شادی اٹھ چالیس سال پہلے تقریباً پینتی سال پہلے ایک حق لکھا سی بی, بی سلندر حضرت صاحب وڈیا آپ نے فرمایا یہ دسو بھی جا سچ بول رہے ہو سچ صرف برطانیہ برطانیہ کی صرف اچھا خبر کلا خبر سچی ہے سارا جگ مننے گا کہ سچی لاؤ گے نہیں اگر بیلندر کو یہ خبر کوئی شاید کرا دک بڑے دنیا دی ہر کتاب لکھیا ہے کہ برطانیہ ایتھے ہندوستان جدو نے قدم رکھاجر بن گیا تاجبر بن گیا پیچھوں چپ کر کے فوج کٹھی کرتا رہا مغلوں تے حملہ کر کے حکومت سنبھال رہا نہیں سچی دسیا جی دھوکے نال حکومت سنبھالی ت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 فرمایا ان چیز جنگ نہیں کر سکتے جنہ چیر پورا وقت نہ اپنی حفاظتی بندوبست کا قلعے اپنے دوبارہ بنا لو دس اطلاع دین خبر کر شابج بھی ایسا حملہ کرنا اپنا وقت پورا جسے آخو جی آ جاؤ ابھی اس لوگ اس کو پہلے لیا اگر یہ مسلمان اج کیا کہ ان بندوبست ہل پورا نہیں ہوا انہوں نے نہیں اجازت دیتی حمل کی یہ کرنے والے سارے جانبنے. दोग दोग। क्यों एना गादर कीता, गादर की कीता है, है? है, है, है, की लानत बरतानिया आवे अगले मेजबान से वो मेहमान बने पेश शर पेश रखबे देख तिजारत करे माल कमावे सारा कुछ लै जावे लुट के सिला किए जा ہر دی مار کے بندے مار کے انہوں نے پہنچا کے ملک نے قبضہ کار ہے قائم کر بیٹھا کسی بی سلندن خبر سچی دسیا ہوئے سلندن ظلم ہوا برتا نہیں ہے کدی سنی جی گل تو سچی کانت نہیں پائے اس قوم جی آ کے کافی کافر ہے مسلمان جھوٹا ہے یہ کی ہے دس آ کے رسول سوٹا ما گل اور یہ آخر میں کھانا جی اس کل میں پڑھنے والے خبریں دینا میں آنا رول لیکن یہ دسو بھی میں کہتا تیرا ہوگا لوا پہلے تیرے کول کھانا سی ہوں میں کما شروع کر دیا چار دن بعد اتوں جب توں گزرے گا ایک کتا تینوں پائے گا کہ میم پائے گا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 گل تو میں لگی میں طالبان مثال دیکھ میں پینڈا طالبان کچھ طالبان پینڈا والے پنڈ والے انہیں سوچیا بھائی اصا ہوں ایک پینڈا والے سوچا بھی دوسرے پینڈا والے نقصان کیونیں کری بربادی کیں کری ایسا کہ برباد بھی کریے احساس بھی نہ ہو لگے دسور سور فر کے نہ پنڈ والوں نے آخیا تصلوں دسور ستباہ کی جائے فصل فصل بچا چاہتے ہیں مارنا چاہنے پنڈ کا ہزار بندہ کٹھا ہوا ہزار کتا کٹھا کیا فرفلہ بندوک انہیں مشورہ کیا سور نجانے مارنا نہیں کیونکہ مر گیا تو پھر تو کام خراب ہے سوبہ دلچ رہا مارنا اسلے جسے خیر سے چارے پاس پنڈ کے پھیرا آ جائے ہوں وہ پنڈ والے جڑے آیا جائے یار او سور مارن تر جمع ہو گیا نہ رکھتے ان چیزیں بندے نے یار دسو سا فصل بچا رہے سبھی مخالفت تھی لیکن فصل ساڑی کے بچا رہے ہوں کا پانچ سو اپنا جڑ گیا مارو ہزار پانچ سو پندرہ سو بندہ پندرہ سو پوتا ہوں جس کلے لنگ جان چار پاس جب پھر کھٹ کے آیا سور نا دن جہے وہ چگل سر سور بڑے ویک کے پا پوچھیں کر سا یار سا با ٹھیک ہے جی دشمنی آ جائے اپنی تھانے کام پڑا کے نے پوری یہ تو ایک دیہ چلانے سارا کچھ لے گئے تالبان بھی مارنا مسلمان عوام لانسی سور اگیا کٹو نختی تیار کردہ طالبان نے فوج نے تیار جنرل ریاض نصیر بابا یہ تاریخ کے وہ سنہری باب ہے جنہوں نے کسی پاس نا مٹایا نہیں جا سکتا ایسے نہیں چکن ہوں لائن پی آ مارن مسلمان اثر مارنے تباہ کرنے اسامہ اپنے دستی چڈے ہوئے سارے دن مارو پجاؤ مرد نہیں اسامہ مرد حضرت مرد پہ پجایا جا رہا کہ ایر بار گیا دسن کا طریقہ جی طالبان فلانے شہر میں گھس گئے سات تالبان گھس گئے جب گنتی جو پوری کیتی کی سامنے کونے لنگے نہیں. <تصفح> <تصفح> <تصفح> سامنے جا رہے ہیں دہشت گرد والے وہ کسی جس <تصفح> ہزار تالبان جیک کری در کچھ پکا ہے تو باندر میں جی پہنے پہنے میں مرضی پنا چاہوں گی اخبار میڈیا کا کام ہے ذہن سازی ہوں ایجنسیاں اتنے غیر ملکی کام کر رہی ہیں حکومت ارکان غیر ملکی ایجنسیاں کام پہ کردیا بندے مار دیا کرتی ہیں ہوں جب کرتی ہیں کی لانچرطوت کیا کی بیان دے دے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا فوٹو آ جائے گی دہلی والے دین بدنا ہو جائے گا سونب آ کے دارا کسی سونب پڑی زندگی اخبار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 ذہن بنایا جائے پڑھنا حرام رکھنا حرام، حرام، اخبار دیا خبر اسلام ایسا سختی لاوے کہ اگر تہن کوئی بندہ ان کے گل بیان کرے تھا بجے خوب تا کرو پاسکتی گل متبر نہیں حدیث دیا کتاباں اس ما رجال دیا کتاباں مری پہ اس طرح دا بندہ حدیث ڈان کر سکتا ہے اس طرح دا کرے گا حدیش ہدیش ہو جائے گی موضوع ہو جائے گی منگڑک ہو جائے گی بوٹی ہو جائے گی فلان ہو جائے گی امام بخاری رحمت اللہ تعالی حدیش لین لے ایک شخص نو نال حدیش لین چلے سن وہ چھ لے کے کر کے تھوڑا چھجن آپ نے فرمایا جہرا جانور دھوکا پہ کرتا میں جانور کرے گا انسان سچی دسیا جی جو اخبار والے ٹی وی والے کنجر نے یہ روزانہ ماں بہن اپنی ننگی فوٹو دے بہن چوتھ چھتی اخبار زیادہ وکے گئے اس واسطے بہن کی فوٹو دینا جہے دلے اپنی ماں کے چڈے وکھا بہنا وکھا پھر انگریز کھانے خوش کرتے دی خبر سچی ہونی اگر کوئی بھی رہا تور انتہائی مت نفر ہولے میں حکومتوں ختم کرانگا رکھ رہی کہاں اللہ کی ہمیشہ دولت بچ جائے گی ہمیشہ دولت سمجھے چافے چا ظلم چیٹی رحمت سب کا جو حکومت نہیں آ رہی جرا مخالف حکم آ جی آ سڑک بنا دو کر <تصورتصورت> <عالي> دو کر دو جدوسل مارن کی واری آئے اس لیے کچھ آنا جو میں گھر اس وقت جلی جنگ ہو رہی ہے وہ اسلام کے پخت بھی جنگ حکومت اگریز سارے اقوام متحدہ سارے کٹھے نے مسلمان مارن دی سب بہن ہے ہاتھی کے دانت جیسا مہاتما یہ سات اٹھ افسر اگر کام ریزان بیٹھ کے رہ سے سوال پہلے لک بیٹھے گئے آپ کرتے ہیں انہوں نے سکتے ہیں۔ گھر میں مسلمان نے چونی نہ چغل خوری ہے جسوسی نہیں ہوتے آپ رنگے جاسوس مسلمان دیں گے مسلمان کے آس خاص ہیں مسلمان جسوس ہیں نا چغل خوری اسلامات کو چگل کھوڑے اس راجان کھا ل ختم روڈ لگے نباد دعا ہے نہیں آرام ہے نہیں منگنی صرف اور صرف مصروف رکھنے قوم نو تاکہ ادھر مصروف رہے اور انگریز تو زہن کا ہٹیا رہے وہ جو مرضی اتنے کر رہا ہے ادھر کسی لگے گا لگا اور کی کیتا ہے ہر پاس انصاف کر کے بن کیوں ایک بندہ ہوں سوٹا لے کے حملہ کرتا دوسرا تکشن کوپ لائ کر پہلے تو بچاؤ کرنا سوٹیال تو ہاتھ میں لڑ سکتے ہو کوڑا تو بان معلوم ہوا بڑے دشمن دا خیال پہ رکھنا پہ مثال کر پنڈ دوسرے دشمن رات کو جب ڈکیٹ پائے جانے سارے ڈاک مگر چاہیے جلدی گھر جائے گا بند بندے تو لاجواب کر دین کس طرح انہیں آخنا کم بتال تینوں اپنے دشمن دشمنی آیا اپنے دوست دوستی رکھدہ سن میرے دشمن دشمنی کیوں نہیں سی میرے دوست دوستی کیوں نہیں سی کافر میرے دشمن تم اسلام میرا دیا ہو کے میرا سجن کہہ کے اپنے, اپنے تو پھر میرے دشمن یاری لائی کی چکر کی اپنے دشمن تک ہوٹل کٹھا اچھا نہیں سنتا تو میرے دشمن نال پیلٹ کٹھا ہو جاتا تھا پلیٹ کٹھا ہو جاتا تھا یہ چکر سے. چلو دور رکھنا چل جنوب سڈے نال محبت کو نہیں سارے دشمن نال غلط کو نہیں اور سا دن دسدار نہیں چل اس واسطے تمان اس سے شاید سے کہ اللہ رسول کافر اور وہ او مسلمان جڑے برائیاں کرتے ہیں مومن لیکن اللہ رسول کام دے نہیں کرتے نفرت رکھو اللہ دے قریب ہو کے رب ہو مطلب رب دی جنت پاؤ وہر لوگ سواب لوگ دی بار گائے مقام بنے گا کدوں جدو تسلی اللہ رسول کے دشمنوں دشمی رکھو گے وائر رکھو گے بوجھ رکھو گے مخالفا خلاف چلانے جنہیں تصا و رکھو گے جنہیں ادر نفرت رکھو گے محبت شا بیٹھا رہا پٹنا شروع کر دن کی خدمت کی شایا مذہب میں شیعہ مذہب جڑا یہ باک ہونے ویڈی دلیل یہ ہوئی ہے کہ چکل کا پرمٹ جہرا نا وہ اسے مدد سے ملتا ہے چکل کا لاشانس میں جن چکلے کنجر ملے نا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 جناب نہ میں بول رہا اس طرح وہ جناب آخر میں وقت دسو مسلا کی پوچھتا رہ سوچو کی بن گیا ہونا کن بتا مجھے کھانا بیٹھ کے کھانا جا رہے ہیں میں کیا جناب گل آئی اسی طرح اوپر بنیا رہا نا بھائی یہ سمجھے کہ یہ جانا ہی نہیں مشیا میں آخ جی میں گل یہ آخنا میں شکریہ میں آخ گا کہ اپنے دشمن ویر نہیں اپنے دشمن نال کھانا پینا گوارا کرنے نہیں میں لات بتا لا کم آج کم نہیں برابر تک لے بس بھی سمجھ آپ باقی چلو آدھا کہ ہزور سرکار تو وسیلہ اس طرح منگنا جائز ہے یا کسے <laughs> ولی تو سامنے تو ہوئے تو ہو. جا کے میرے کراس اندر جوڑا سدکا کرم کرتے یہ سرکے خراب کل شاہ جی کا آیا اللہ نے قدر آیا بخاری آپ جدو حوق سرف منگایا کبے پاسے سرکار نے لا دینا آپ نے فرمایا حکم حضرت ابو تلا تقسیم کر دے بے حضرت ابو تلا حکم ہو رہا ہے دا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وال شریف بارے سانو یہ دس سمجھا رہے نے اور حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ برکت والی چیز کوڑ رکھا جی فیل پایا جائے یہ بھی بخاری شریف چادر ایک مائی لے کے آئی سک بڑی سونی سونی مردے ویل کھانے ادر تک صحیح درامیا تعالی نو کو سک شریف تھوڑے جاتے ٹکڑے والے شریف نہ آپ پروا جران میری اکر چڑیا جی من دفنا چی میرے رب درمیان یہ دسو چادر شریف ہوئے وال شریف ہوا شریف ہو سرکار دو اللہ تعالی وال نسبت آ آپ چادر شریف میرے ہک اندر دعا کر مطلب بے دی خود چیزاں بندے کول ہوا کے شرم فرما لے گا شرم فرم شرمائے گا سکتا مقصد کیا کہ اللہ مبارکباد تعالیٰ ضرور قدر کرے گا ٹھیک ہے تو تی یار دسو میں یہ چیزاں بغیر تو دعا تو منگا سکتے ہی نہیں محض اللہ تعالی ان چیزاں دی دیر شرم فرما ہے جہی چیزاں خود بابو کیا دی نام دید شرم سمجھا رہی کی نہیں مالو میں بابی مذہب لانتی باطل مذہب ہے کہ یہ وسیلہ ہے جو تک اگلے آپ کو دعوی پر جی تصا کو کچھ ہے سانو فائدہ دے گی تو نہیں دے سکتی مدر خالد میں ولید کی مشہور گل نہیں yes. کہ ٹوپی شریف دے اندر جی انہوں پاکوں دے جسم شریف دی چیز بندے واسطے رحمت اور عذاب کو بچان کا سبب اوے خود بھی سڈ ہک اندر دعا کرنا واسطہ ہی اللہ تعالیٰ وہ کیوں ماں پچھوں مرضی چڑھتا ماں سارے چڑھ کے روڈ جائے میں ایک ماں مردی نہ چڈی یہ لکھاں لکھا ایمان مرد میں آج نو ڈول جا پہ اللہ دے گلی لوگ جہاں بہن کا شریعت سمجھ سی اور نیکی مراطے پر دراجات پتا لگتا ہے اس درجے کرا گوب لگے گا کو خرچ کی ہونے ہریش پا جا گیا کہ تم مسجد اپنیاو گے جیسے یہودی اپنے کاغذان سوار اور حریش پا کے کہ جد جی یہ سارا کتاب اپنا پیسہ اور اللہ دے انسانوں واسطے دین والوں واسطے تھان نہیں رہی کدھر خرچ کرنا شروع کر دساج عبادت خانے ہو رہا عبادت حضرت عبادت کروڑ روپیہ مینار سے لگ گیا اور امام سے خا بنا وہ نام مراد انگریز عزت اپنی بنا اپنا سب کچھ انہیں پروفا کرتے کروڑا روپے خرچ کر تو ماں اپنے دیندار آلم اپنے دیتم اس خرچ کرے گا اے دی جد عزت نہیں بنے گی عزت بنے والنی یہ ٹوپی چوکے منگد پیا بچے کھڑا کھڑک خرک تو لو چندہ بائی جو چا بائی جو مدرسہ بن اور وہ او کتی دا پتر پانچ دس کنال دس کنال دس دس کلے مربیات رکھ پے یونیورسٹی چکلے لا چڑھتا کتاب کہ عزت دیکھنے آلم کی یار مول نالج گئی کوشش کرنے پتر آلم بنا یاد رکھنا جا جس قوم دے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 عوام نالوں گھٹ کھا برابر نہ کھاوے no, no. کیوں تاکہ وہ عملے نوے سبق ملے کہ بابا سبرج رہنا اتنے اجاشی نہیں کرنی اگر اس کا عملہ ایاش بن گیا تو کیونکہ حکومت خود کماندی نہیں وہ تو لکان تو کھی جی آیاش بن گئے انہوں نے زلما مار چڈنا قوم نارا بوجھ قوم سے پا لینگ نکمے جہاں والے کھانے کا برباد ہو جانے جا کر چوبی گھنٹے روٹی مجسر نہیں سی اور جہاں لان پی افسر اجاش بیٹھا بغیرت بچا نکما کروڑا روپے مربیات مربے ایاشیا کونگ نہیں سچی بے شکا ہو رہا ہے بچے بچا تو تجاش ہوئے گا نکما تو عیاش ہوئے گا ظاہر تو تو تیر خرچے جدو خرچے بدل گئے آپ اپنی ذاتی دہنے تو اسے قوم کے ٹیکس لا کے کھائے گا جب قوم کے ٹیکس لگنگ قوم مرگی آپ کو اس واسطے فاروق آدم دیں اللہ تعالیٰ نقصان داستے وہ کو مل جائے دوسرے نے فوکرا فکرا, فکرا دا کی کام ہے وہاں کر کے دنیا کا سبق دینا دنیا چڈو دنیا چڑھ کے خود کرو دنیا چڑھن گیر ہوگا لہذا وہ دنیا نہ آس بڑی جائے تیسرا اولاما کا سب کا علماء کا سب کا جڑا ہے یہ حکم ہے کہ یہ بائیسک رکھا جاوے دنیاوی لحاظ مالی طور سے محتاج نہ رکھا جاوے انہیں وظاہ مقرر کیتے جانے اس طرح کے مستق نہیں ہونا دی اور کے جے صرف دین بھی اس طرح ظاہری خدمت کرتے رہے تو فاویہ جے پڑے تو گل اثر کر گئی ہے کر کے دنیا کر کے فقیر بن گیا ہے تے پھر دنیا چڑھ کے اوپر جائے گا اور عجیب کہانی جی ہے حکام پیر طبقہ جڑا فکیر شمار وہ انتہائی ایاش دولت مندردار ہے جڑا جنو دونس بت اچھے حال چہنا چاہیے تاکہ لوگ کدھر مائل ہوں لما طبقہ انتہائی زلیل اور روڈ ٹوپیا تر لے کے جا بائی جان مسجد پہلے احمد صاحب بن اے میری جامعہ مو تیار ہو رہا ہے بس چڑھ گیا لو جی ہوں جن آخر ہے فرمایا جہا پرانے کپڑے ختر بڑھا رکھنی فرمایا نہیں مقام یہ جی حکام کا مقام رکھو کرا دن نے بڑی رکھا کرو آستی نہ کتاب نے جنہیں ماں انہاں جیلا پتہ ہی کونی یہ تو حکم جہاں عالم لوگ نے فرمایا انہوں ہمیشہ ہے اور اچھی حالت رہنا ہے تاکہ نگاہ لوگ پورے سوچے سمجھ منسوخ کیا گیا کار اس علت فواری کا نتیجہ نکلے کہ دنیا بھی چھٹ گئی ہے اے اے دین دے دی پتر تو تو نے دین دین کہ کہ جان پتر پتر پتر پتر مفتی دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم اٹھا لے گا جان ہونا پھر آلم بنایا نقسانی فطرت جی غازت خرید ہے شاطانی بڑا ویم والا بنتا کا اختیاری اگر کوئی لیکنکی ہونا چاہتا آگوں من تک فرق پڑتا ہے جو کچھ ہے سب سارے کر سارا سانا چنگا لگتا ہے زخم کے تو دست تیت بےرو جا رقم تیرے دو بے ری دن اے من اس رخم نو آ کے میرے اندروں خون کی نہر بگا دے سواد گیڑائیے گی چابی کرکٹ والے جو فڑائیے فوٹو اخبار چاہیے سسا ویچا بچے رات سرچ لائٹ لا کے کرکٹ کھیل لکھے کنجر دی جو عزت بنی ہے سورجہ جو مری جنرل بڑے بڑے افسر یہ بھی پی رہے سن بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا پوری قوم جہی وہ کنجریاں خلاف کرنا عالم پاک سرکار جو عزت بنانی سی آپ فرماند نے عالم کی موت وہ رکھنا اور سراخ ہے وہ خلا ہے جو کبھی پورا نہیں سردار فرمانے تاکہ وہ بھی ہے موت العالم موت العالم عالم کی موت پوری جہان کی موت اللہ یہ تو ہے نا موت العالم فل متون لا یا لاتن سب کو حکومت سچی دس مدرسے دینی مدارس بجٹ ایک حصہ رکھا گیا جب اج تک مشرا چنا سے لے کے فلم بجٹ ہوں پاس تو پھر حکومت اسلامی اسلام تو تو تو کہ انڈیا پورا انڈیا پھرو انڈیا والیا سڑک دی خاطر اگر ایک مندر گرایا ہو سانو ٹوکے دی مشینے پا چ خدا او جن سے کیوں خدا دھر نٹھا دیا لنٹے کو دل خیال کر دوں گا خدا نہ خیال <سؤال> نہیں اللہ اللہ اللہ تو تو میں کشمیری اور اللہ تعالیٰ سلاح کر دے گا اللہ تعالیٰ وعدہ فرماد کر دیا گل آخنا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی سلاح ایک دن ایک دن کر دے گا جب فرماجر بہت ملا جیسے اللہ <سؤال> ایک بندہ ہدایت کیونکہ یہ وقت تسا بچایا اللہ تبارک و تعالی اس رحمان رحیم میں یہی پسند ہے کہ دودھ ہفتے بندہ بندہ انسان بدلتا لگتا سیٹیاں لکھن روپئے تقسیم ہو جاتی دیکھا الحمد للہ جنہ دنیا کیسٹر میں بدلتی پہ عجیب عجیب نمے نمبر جناب دسو روپی لانے سو بندہ بھی مطلب چار سو نہیں آگا سو آ گیا بیان سے باہر ہو گئے آ گیا مدار اچا بنا اس کے دین منار رو پیشتے ہو دین جائے گا ان کروڑ رو پیشتے لگ گیا ان پی اکی کنے ہونا پیشتے ہیں کون با کون با کون با سی ایسا پیشتے بھی سی تو ساتھ ہے جی تارے کر رو پیشتے ہیں بجید ہے جی پھر تو سن دار درویش گریب مسکین دعوت دینا پہ لوگوں نے دن دعوت تبلیغ نہیں کربلی پہنچا دعوت کی ہے آ ادھر اگلا نفال اگلا مرحلہ نکالتا پھر اصل جو بیان کیا اون حکومت کی شکل چھنا چاہتے اسلام کی جس وقت جس وقت تکلیف ہوتی اسرف پہنچایا ہو, جائے تو ذمہ داری صرف پہنچا, صرف پہنچا جس لیے دعوت دوں گے تکالت ہے جہاں تووت نہیں دین پہ ظاہر ہے انہاں آنا ہے وہاں نماشی حالات گیر لے ہو باہر اس پاس پاسے ہوتے شروع ہو جانا ہوں درویش چالی چالی ہزار دی تنگ دستیا اختیاری فاخر ہونا اختراری نہیں اختیاری, اختیاری فاقرے تو لکرا صدقہ تو خیرات ان فکرا محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں رب انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ یعنی رب کی وجہ ہیں تو پھر رب ہی روکے انہوں نے کہا سگو ملک جا جو مل اپنے جب مانتے نہیں ہیں بے پرواہ پر بیٹھے رہتے ہیں اپنے رب آلسہ پر شا کر بیٹھے ہوں تو جڑا مالدار بندہ ہے اپنا ایز ہو جیو جی تنگی آئے وہ چپ کر دیا اپنے مالکی مار دن والے پاس نہ جائے اس طرح اچھا جہاں کامل مرشد ہوں کہ وہ بندے کا شریعہ مراکب سے واقف کرتا ہے مرتبہ انسان آمال جہاں ہیں مراتک واقف کرتا ہے مسبا ہے مسئلہ نے ایک بندے کی دی مثال دیتی ہے کہ ماں جیڑی وہ پیچھے بیمار مارن ڈی پیسہ سارا کچھ حج تا لانا پایا کی پیچھے ماں کا خیال کر کے دو مرتبہ ایسے بند ہے بڑا کیونکہ آپ کو لگ جائے وہ اکلاکو لبز اللہ سالا محتاج نہیں وہ حق نہ بھی پورا کرے گا کسی مجبوری کی وجہ کو پاسا ڈگ پائے وہ نقصان ہو جائے لیکن ہکو لبد پورا نہیں کریں گے بچارا محتاج پکا نہیں لینا جاجے حق میں حق کلا تو ہک لب پہ لے مقصد یہ ہے نہیں کہ نوز بلا ون نہیں حقیقت حقلاب جہا یہ حقا ہے وہ نہ لیکن نو رکھا گیا اس کہ بندہ جال کر کے بچہ رو رہا ہے سلم پاک نماز پڑھ رہا ہے بچے رونے کی آواز نماز چھوٹی کر کے پڑھ جا چکے جا پوچھا کیوں رو رہا ہے بچہ نماز چھوٹی ہو گئی اسے واسطے کہ عبادت جی کر رہا پر ہے پرواہ ہے وہ بچارا پتا نہیں کہ حق کو لاتے برباد بھی دیا تو بھائی اصل جد دعوت دیتی ہے لوگ آپ اشفاق صاحب تمام تیس ہزار روپیہ جگہ ہزار لگا کتنے تیس ہزار کتنے اٹھ ہزار پکی درویشی نیا کر درویش رسنگ اگتے کر کے دنیا نہیں تو ہو کے دنیا فلانے دلا دئیے کابے حج پہ لگتا ہے عمر چ پہ لگتا ہے تو خدا بھی مخلوق ہوں درجے مراکٹ کا سال یہ کہ یار ساڈا پیسہ لگنے آخرت کا فائدہ کتے ہونا زیادہ فائدہ آخرت کا کہ کام سے ہو سکتا ہے باد اوقات نقصان بھی ہوگا سارا اپنے عبادت خانے سوالتے عبادت خانے ویکو پانچ لاکھ روپیہ میرا لگا کر کے سادہ چڑھ دو گل مکی تو اللہ ہی مخلوق شہ ابد اللہ بن مبارک منگلے میں آج کراج کر کے فرق ہوا میں ستا ہوں رام پاس خواب پر میں نا فرشتہ آیا دکھ رشتے آئے ہیں جا رہے خاص کتنا قبول ہوا کنج کتاب لاکھ بندہ قبول یعنی قبول نہ ہونے کا مقصد یہ ایسا قبول ایسی قبولیت اعلیٰ درجے کی جہد قبول ہوئے وہ ہک چ ہوئے انجرب نہیں لکھا یہ ہوں پانچ لاکھ بندے کا حق جا وہ ایک موچی ہے تو <وزن> سارا سوال پن لاکھ آدمی کے سا دمشکا اس بند ملا پوچھا یار میری جی تو حملہ سے روٹی پکان جو بھی نہیں سی تو موشنی نسلوں میں نسل بندے کا گھر سی تو ہمسایا سایا روٹی پکا کے گھر پکا ایک دن روٹی نہیں آئی وقت نہیں آئی تیس ویکن نہیں آئی اللہ، گھر آئے ان کے یار کی پوچھنا ہے تین yeah. دن سردار کھانا لال سے اصل مردار لیا پہ کھدا تو جائز کو نہیں سی اس واقعے پتا نہیں سو سکتا باقی لیا ہاتھ جا نہ یار حجی سال قسمت ہوئی مشکل بندہ ہاں میرے کو موٹر ہے جہاں تیو دیکھے جگہ سارے حاجیہ کا سواگت وہ جاجری مولا روم پلے بنتا ہے باج شریف گرستان وہ فکیل فرمان باج شرید آج حاج کر رکھ تو میرا جواب کر لو اس کا مقصد مقصور دس رہا سنکھ کیا مطلب اتے رکھ میں درویشا تقسیم کر دیا تینوں کی پتا کہ کی؟ خدا ہے مخلوق میرے جا میں تین گا کہ فر عمل کری دیں حج ہے سارا کچھ شریعت تریت پورا سمجھے گا نا پھر آن کے حج داج کرے گا حاضر پہ تربیت پاش رہی ہے بلو پرنٹ ویک حاج کر حاج بھیجے گا یا رحمت لے کے آیا چوتی ہزاراں حاجیاں دے حال کردیاں اور کردیا بدکاری کر پڑے گا کپڑے خرابی ساری لادی نہیں ہے پہلے آدمی سی سادگی ہوں فیشن ج مٹی کا سی ہوں سارا تھلے او پتھر لگا کہ دھوائی خدا دی سارا کنڈیشن خدا دا تے دا دا مڑکو مڑکی کھٹا مٹی ہوتا منہ پتا لگتا کہ قیامت مد میدان جائے پھر حج کیا مد یاد تعداد اسی طرح حج اسی طرح ہی ارسی کپڑے نا تر ایک جناب محل یاد رہی نہ کیا مت نہ مرد کٹے اسلام کے ہاتھ بہ کے رن کا متاب الادا ہونا مرد الادا کر لیں سارا ملا ادو نمگی فلما ویکن لائنیا رنا بھی مرد بھی شروع ہوگا خدا دا نہ تصور نہ خدمت نہ قدرت نہبت نہ جلال دا کوئی تصور ایک جانت بریج نہیں کرانے استوں جناب اتنے وہ لانت بھائی کھڑی جتوں جانے ایئرپورٹا لٹرین لگے ننگی بھی بینڈ اپنا سارا کچھ نگا نیمر لگے نیٹرینٹ روپیہ دوائی لاکھ روپیہ جو لگتا پیا ادھر کا پھر حکومت نیچری کھا رہی وہ نیچری دبا بھی کھا رہے ہیں پیسہ حاجی کا کدھر پہ لگتا ہے کپڑ دیا پہ جانے میرے کو میں درویشن خرچ کر سال دو سال دو تو بعد میرے بھی میرا نسیب ہو جانا پہلے تو ملے لیکن یہ دسو کہ خدا دی مخلوق میرے والے ترچ کھا کے کھانا ختم برٹ سب کا ادھر جہاں دین سیکھنا آتا وہ میں بجائی رکھا نکائی رکھا چلو ہے؟ تو میں میرے کو لگ جائے ایک ماں مردی کسی دی وہ نہیں کر سکتا اج تو نہیں ایمان مار کے میں آج کر جا میں تو سمجھنا کہ میں کسی ایک مومن نو دین دس بیٹھا گا ان کی خدمت کر بیٹھا گا اجنا تو مینو ہو سکتا آج یہ آخر اور تقدر ہو جاؤں گا جا اتنے کسی بھی سکیم کی خدمت نفس مرے گا گریب کی خدمت کرا ہے میں ابھی جب چھوٹا گا گاپ ہی مرے گا نرس تین چار بڑا پڑے گا کوئی تو یہ پہلے نمبر سے یاد رکھنا شاید پڑھو نا پہلے اندر بارے بارہ بارہ پوچھو جسے ان کا مل شاید سمجھ کے پڑ جانا اور پورا دل دماغ رکھو کہ میرے نفع نقصان جیسے سوچنا میں اس طرح دا نہیں کسا سمجھتے سے ہی کہ ایتھے خرچ کرو اس طریقے کرو کیونکہ اسا خود اللہ تعالیٰ کے پتل دنیا جمع کرنے والے ہوں آج پتہ نہیں میں صرف آشا جوڑی میں اس کو علاوہ کوئی مائی دال آ کے بھی گھر نے کوئی سا دو منجیاں لیا بھی باہر آ گئے درویش استعمال کردری کتاب میں اپنے مجھے نے بنا چار کتابیں یہ کیوں بنایا میری ضرورت سارے سارے فرد کفایا ہے کیا ساری دنیا پوری نال جنگ اور جہے آپ علمی ماحول والے کنجا شمار ہو گئے انہوں ساری جان سان لانتی علمی رنگ جان کے مار دیں جھوٹ حدیث کے اندر قرآن کے اندر ہر طرح جھوٹ بول دینا سانو ہر گل کی تصدیق کرنے کتاب چاہیے ہر مسئلے کی صداقت کتاب کنے چاہیے پھر اگلے منگتے ہیں حوالہ اچھا بغیر والے کی گل نہیں اس میدان میں چاہتے تو یہ ہر کتاب مینو کٹھی کرنی اور اس باوجود بھی میرے کوئی مسلم میرے کو چار پیسے آ ہیں تو میں پہلے آدر سے کے سو دوں گی وہاں مخیا کہ رات کے اپنا فلانے لگا کیونکہ کام ملے کو جی اندر ماسا لا لاچے تو کام نہیں نبی اولا بالکل نہیں نبی دی جان مومنا جانے زیادہ حقدار نے حقدار زیادہ تے گئے کہ جنہ خیر کا سرکار سوچنی کو ہو سکتا ہے جی جا حضور سرکار کا وارس ہوں نا کامس ہے وہ امر ہم شو سنگی آیا میں کہہ دیا جا رہا چھپا دیا نہیں میں ذکر ہے کہ یار شاید ساری سردار کو ترجمہ کے قرآن شاہ ولی اللہ دا ترجمہ تو آبیاں ترجمے دیا کا سانجم چاہیے آلہ حضرت وہ سڈا ترجمہ شاید شاہ رام چلانا وہ پرانے بزرگ نے شاہ اللہ صاحب زمانہ دی لگ گئی ہے بھی. او او اس زمانے گندے پیدا ہونے تو پہلا تھا سب کی معاف کرتے مدت ہو گئی وزارک نہ کدی پشاور نہ کسے جگہ نسخہ میں نظر یہ میں کہنا اچھا اس طرح میں کریے کہ اس دو بندی چھاپیاں Plecat, <poverty> دو بہبیا پہ سب میں یار اس نال کرنا بھی ہوگی تفصیل ہوئے ترجمہ ہو سکے شاید شادی کا جاجم ہے ان کا بھی اردو ایک جیو ہوں ویخو سارے شاہ کی نوز بلا اللہ تعالیٰ مگر کرتے ہیں شاہ شادی کا ترجمان کی جو آلہ شہر شادی فرماند نے وہ جزا اے اے اے اے وہ مکر کرتے ہیں اللہ ان کے مکر کی ان کو جزا دیتا ہے دیکھ بھی کمال ادب ہے ادھر بھی کمالی کر لو یا کر لو دو کمال ادب نے مات ماتم میں زمبے کا وہ ماتا آپ کا سورج کرتا تھا کا ترجمہ کیے کہ جو آپ کا پہلا وقت گزرا اور پچھلا اللہ وہ وقت معاف کر بخش وقت گنا آٹ میں گوبارہ نہیں یار سرمایا اس طرح ظاہر ہو جانا ہے ایک ہے میرے کو سالوں بعد دس سال پہ سال بعد جو مطلب قوم قوم تصور نہیں رہنا کہ شاید ساتھی ترجمہ ترجما ہوں اگر فرق کرو تو تین لاک روپیہ لا کے چپا دینا ساری عظیم راست میری ہے تو پھر ایک ہزار ہاتھ جو آ جانے پھر ماں بہت آ جانا بڑھیا تو بندہ بالکل رخ بند بالکل ایو مشرق <Welsh Shout out> <Allah> چلو مہمان جب بابت ہوتی درویش کٹھے ہوتے ہیں بہت فاغت ہونا شوق سو پتلی ملاٹ شریف دیسے گیو سو دیکھتے ہمالیے ہمالیے ماشا شاہ برانسے کر دیا سوال کن احتمام ہوتا ہے جو کھانا سب لوب لچریا چیڑ دینا اتنے ہی بغیر ہوں سارے کول پوچھ گے آخان گے میاں کسی گریب مدرسہ لا محلہ سی نکش بندی سال سال میں بندہ کٹیا سوترا کٹ دو ریویٹی سے ملا ریویٹی میں کہنا صحیح نقش بند سر دربار سے دادا دوڑی دربار سے سالم بنائے والے ان آخر جی مولنا ہونا پروگرام ہو جائے ٹھیک ٹھاک مالی پسانے سنو آیا تو ترتی ہزار میں ریڈیو اسٹیشن گی آئی تھی جنہیں شام چار بجے آنا تھا پروگرام نشر کرنا میں کر کرتے پرچے سے آوانے چلنا چپ کرو کوئی لوگ برباد کرنے چپ کرو تین جانا کچھ تین تیل جانے میں ریڈیو ٹیشن دیکھنا ریڈیو کچھ ریڈیو کنڈیلا تو کیا چیلم چیز ختم ہے آج کا جشن ہے ختم کوئی جنا روپیہ خرچ کیا میرے والد میم چریس میں کرنے کی بجائے میں میرے اما جی جنما گئی بیماری میں دا لا کہ کدار مل شراب شریف بن دے تو مقصد ہو تیر سمجھ لگے بھی نفا مانے کی نقصان مام شیرا نے چلو کوئی کل نیتے کوئی سچ نیتے کوئی گل ہاں جاتی پکا پیو یا جناب جی درویشن سوا پہنچنا ہے ٹھاک پہنچ جائے گا جی فرد کرو میں پکاؤں درویشن کھونے کی میں ایوی اتنے تمام کرتا سارے سداؤ داڑی مونے سارے کٹھے ہو جاؤ چلے سکول والے سارے اسلام دشمن آؤ روٹی کھا کے جاؤ تو میرے بھی لبنا صدقہ خراب جو بھی ہے اسی اپنے محلے سارے آسے پاسے نام سارے ٹی وی والے وہ تو پربھاو کر نیچری طبقہ نیچری کو دینا نیچری جان بلکہ نیچرل طبقہ جڑا ہے جہاں کا ذہن ہے کہ تصو صاحب اپنی نماز کرو داری شریف اپنی رکھو نہیں پڑھتا نماز آج کلو لیکن آکھو کافر گندے نے فلانے گندے نے کوئی گندا نہیں سارے چنگے نے اپنی تھان کھولی پتر کا پتر رہن مسلمان سمجھ کے جن د سرکار بچوں مطلب گیارہ شرید ختم دوائی بچوں میں سو میری زیادہ گیارہویں شریر اصے فلانے ہوئے ہوتا کے مشکی کھا کے لوڑے بچے نیا مسکین کھانے مشکل مشکل بندہ ہے وہ پیٹ جائے گا ایک ڈنگ سوکھا گزرے گا وہ تمہیں پتا نہیں کنیاں گوا دے گا مالک لیکن قرآن پاک مشکل مترا کا اللہ پر مشکل ترین کھاتی بندہ خوا دے مسکینتر اس مسکین جا ڈالو باہر تھوڑا بال نوی باغ سکار نے سا فرما داپا جی لاجا لاجا کل پا وا کر لاتا تیرا کھانا پرہزگار ہی کھایا آہ, آہ. آہ. یعنی کیا مطلب جی تفصیل نہیں کہ تیرے کو خانا خانا آوے نا. تیر کھانا کھانا آئے تو کوا ہی نہ مہمانوازی تو فرد آخر بھی آ بیٹھے کوا لیکن تیرا ارادہ تھا جڑا کھا کا کہ کھوانا تو پسند کریں وہ پرہیزگار لگ اچانک کوئی دوسرا ہاتھ ٹوٹے تو اسلام عل ملحال فرق نہ کیا بندہ ایویں عمل شروع کر دے علم الحال دا مطلب دے کہ جا جیڑا کام تو کرنا چاہنا اس ہوں کرے شری مالو مات نہیں تو برباد کرنا مل جائے ہر مرد مسلمان اور مرتے ہے نا وہ تو پھر جہے مرضی دس میں گیڑ شریعت جا مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ جا ہوں میں مسئلہ سدکا میرے تک فرد ہو گیا کہ پہلے مال کیڑا میں صدقہ کرنا میں جانا شریعت اور کتھے خرچ کرنا میں جانا کتنے میں نے گنا لگنا کتنے سواب لگنا گنا بھی مسئلہ نہ کرشا اور میں دیا گیا نشا استعمال کرنا گنا پر ایک دوسرے دل بات مت کرو دکان بات اور مال خرچ کرنا بندے پانچ سات لا دن دو لا سکتے ایک لا سکتے بابا تیرا کام ہے تو سارا دن کاگل مبارک چوک لائے قسم خدا کرنا سبحان کر, اللہ میں صرف تاری تعلیم گل کر رہا میں کیونکہ اتنے بیٹھا لے ہوں میرے کو چنگیا ساتھیاں ہونا ہر وقت دس آ رہا ہے دو آ رہا بیٹھنا سونا پاکی دار پاس رابطے ختم نا تو نہیں جا سکتا مہربانی فرض ہے یہ تو وہ میرے لگا ہوا می گروہ پھر میں دسا گا تازی خدا خدا دسنے دسنا سر اتنے جا کے وہ اپنے علاقے پھر وہ لیکن میں دولت تمہاروں سے مبارک جا کے لیا میرے کو توفیق ہو سکتی سی آسک نہیں آج تم میرے لوگوں نے داخل مبارک چکا کر میرے کو چر پانی کرا پہلے وسیم صاحب وہ خود کفیل ہو گئے پیسے کچھ کر کے میرا پروگرام ہے نا جا چیز رکھ رہے ہیں نا تو اندھے رکھ کے ایک ہونا رہے ہیں کیونکہ وہ کافی ادھر زیادہ ٹھیک بڑی ویڈیو قرآن اور خصوصاً کاغذی میں نو بندہ مقرر ہو بابا نو ماندی ماندی مان اپنے آپ میں مسلمان سکتا ہی نہیں کہ یار کوئی مساللہ حسول بیٹی پہ اس کی رولے زیا پہ رہے تفصیل مینی اللہ <سؤال> سارا <سؤال> <سؤال> دے کئی دنیا روپیے لاکھ روپئے خرچ کرتے ہیں کیلانے کا بچہ پڑھتا وہ فیس میں ادا کرنا جی فلا بچہ پڑھتا وہ فیس میں ادا کرنا تی ہزار لا جائے کرتے اشتہار چھاپ لیا اچھی چلنا پکی سمے لے سکتے ملاز کا اشتہار پیسے دیکھ پتا لگا بھی اصل روپیے دے کے دا دفٹی ہزار اشتہار چھاپ کے سکار سٹائے حضرت صاحب آن کے واسط کی تجدید جد کام یہ لوگ گنا سواب سواب نو گاہجہ بہتر پدھر اللہ آرام آرام نال سمجھی جہاں جائز نجائز نجائز نجائز سمجھی جا رہا پاک نلیت پلیت ناگ سمجھی کفر کو سلام سلام سمجھی جا رہا آک پاچن دی کوئی تمیز کو نہیں آپ ونڈ کر دیں کر کے میں دعوے میں کہ جاؤ جن میں ایسے مجد کرے سور نے کوئی سارس پادری کاٹا اجاز پادری کاٹا فلانا شاید وہ سارے مجھے لانسو سانس بھی ہک بادل اسلام نیکی بدل ہر شہر قوم گئی نقشہ اسلام پیش کر کے ساری ونڈ کر دیتی کوئی سابت کرو یہ کام کیا سوائے دے مان لا گا مجدری پوچھ لان توتے لانی ہے مجدد اپنے نور فکر نال. اپنی تعلیمات پچھانے یعنی اپنے اپنے اپنے جد با ہو. کردار ہوں دنیا نمایاں کردار ہوں سب دلد. آخر ایک بندہ اللہ دی طرف منتخب ہو کے پیاؤں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 یہ تو جی پہلو آتے سڑکے ویخ کے مووی بنا لگ جی مووی سڑ جاتی دی ہاں جی دوبارہ مووی دیکھو پتہ نہیں بہی اتری نوی بھی ہوا مووی جی ہو سرکار میں دعوی اسلامی والے نے پوچھا بھی تصویر فتوا ہے فتوا کا بڑا دعا دستا لیکن ہلے پائے جایا جی میں لاہور چیشتی صاحب نے تصویر نی تصویر نے بدلا پتا پر لیکن ابھی بہ کھیلے میرے کو جناب وسے ایسی چیز نہیں جی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا بدار نہیں حق پسند بندہ جب دلیل ہے کہ گانا بڑی کر رہے ہیں پہلے نکلے گا کہ نو مسلمان تو نوا ہوتا مسلمان سا نوا ہو اسلام نواں ہو اسلام میں بڑی کوششوں پڑھا پر میرا دد بڑا پرانے لینڈ میں بڑی کوشش کی اپنی پڑھا جلو پانچ بن پڑھا میرے دادی خبردار سب کو لکھا میںلہایا بڑا چلتا پھر میری بڑی کوئی پاس دس میرے جا کے داؤن والے اولاد ہوتی کو رشتے دار بیبی نے جگہ مل جانا تو رات کھڑنا دن ان باہر نکلنا برقے پائے ہونے ٹوپیاں والے اگے بندہ ہونا ایک پیچھے ہونا کا کوئی حق نہیں بار رشتے دار وسال تو پہلے انہیں دس دارہ بجے میں دو تر یار